أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فستقیم غير ممنون مقصد سورہ حامیم اجدا کا نفیو شرک دعا اور اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں گزشتہ صورت میں حامی مومن میں یہ دعوی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ بار بار ذکر کیا گیا اور پوری صورت وہ اسی دعوے کے گرد گومتی تھی تو ان آنے والی صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں سورت البقرہ سے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ پرانے مجید قرآن مجید اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف طرق ذکر کرتا ہے یہ ایک طریقہ قرآن مجید کا اپنے دعوے کے اثبات کے لیے دلائل ذکر کرنا ہے پھر دلائل کی مختلف قسمیں ہیں عقلی نقلی اور وہی دوسرا طریقہ یہ قرآن مجید کا اثبات کے لیے وہ حلف کا راستہ ہے کہ قرآن مجید ایک بات پر یہ قسم کھاتا ہے اور قرآن مجید میں مذکور صورتوں کے آغاز میں اکثر اقسام اکثر قسمیں یہ بطور دلیل کے ہوتی ہیں اور یہ بطور شہادت کے جیسا کہ ہم نے سورہ صافات اور سورہ سعد کے ابتداء میں ذکر کیا تھا تیسرا طریقہ قرآن مجید جو اس بات کے لیے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ذکر کرتا ہے وہ مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات ہیں سورت البقرہ میں اسبات رسالت پر وارد ہونے والے اعتراضات اور شبہات اس کے جوابات دیے گئے تھے سورہ عالمران میں بھی یہی انداز تھا اور جگہ جگہ قرآن مجید یہی طریقہ ذکر کرتا ہے یہاں پر بھی میں سبا میں جو اصل دعویٰ ہے حامی مومن میں ذکر کیا گیا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں تو یہ دعویٰ سورہ راد میں بھی ذکر کیا گیا تھا لیکن وہاں پہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عدلہ اخلی متنوع ذکر کیے گئے تھے رنگا رنگ دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے تھے یہی دعویٰ سورہ انبیاء کا بھی تھا لیکن وہاں پہ عدلہ نقلیہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیے گئے تھے حوامی میں میں بھی یہی دعویٰ ہے لیکن یہاں پہ طرز وہ الگ ہے اس دعوے کے اثبات کے لیے اور وہ مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات دینے کے ذریعے سورہ حامیم سجدہ میں اور قرآن کا یہ مستقل علم ہے جسے ہم علم المخاسمہ میں ذکر کرتے ہیں علم المقاسمہ میں مقابل کے جو دلائل ہیں ان کے جو شبہات ہیں تو قرآن ان کے شبہات کو توڑتا ہے اور ان کے شبہات کے جوابات دیتا ہے جب تک بندے نے قرآن نہیں پڑھا ایک مبلغ نے قرآن نہیں پڑھا ایک دائی نے قرآن نہیں پڑھا یاد رکھے یہ دعوت اور تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن مجید یہ اصل تبلیغی نصاب ہے اور قرآن مجید دعوت و تبلیغ میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جب انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا اور بغیر قرآن کے یہ فریضہ انجام دیتے ہیں تو انہیں نہ تو علم المقاسمہ کا کوئی پتہ ہوتا ہے کہ اعتراض کا جواب کہاں پہ دینا ہے اور کہاں پہ نہیں دینا یہ کبھی تو قرآن یہ طرح طرح کے اعتراضات وہ ذکر کر لیتا ہے مخالفین کے اور قرآن سرے سے جواب ہی نہیں دیتا اور کبھی قرآن ایک ایک اعتراض اور ایک ایک شبے کا جواب دیتا ہے سورہ حامم السجدہ میں سورہ فصلت میں گزشتہ سورت کے دعوے پر چار شبہات ذکر کیے گئے ہیں پہلا شبہ یہ آیت نمبر پانچ میں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھتے اور آپ کی بات ہمارے دلوں میں اترتی نہیں ہے نہ تو ہمیں سنائی دیتی ہے نہ ہم آپ کی بات ہمارے دل میں اترتی ہے دراصل جب کسی کی بات کو بے توقیر کرنا ہو اور کسی کی بات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہو تو پھر ایسا انداز یہ دشمن کی طرف سے اپنایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ تمہارا مخالف وہ انہی الفاظ کو اپنائے بلکہ وہ اور الفاظ اختیار کرے گا لیکن تمہارے مشن کو اس کی تحقیر کے لیے تمہارے مشن کو گٹانے کے لیے اور تمہارے مشن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے لیکن تمہیں اگر تم نے اگر قرآن پڑھا ہے تو تم اس کا بر وقت جواب دے سکو گے یہی اعتراض یہ مختلف رنگوں میں تمہارے سامنے یہ پیش ہوگا جب تم نے قرآن پڑھا ہوگا تو تم اس کا بر وقت جواب وہ دے سکو گے سورت میں چار شبہات یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور ہر شبہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے اور سورت میں دیگر تفصیلات بھی ہیں گزشتہ سورت میں ہم نے کہا تھا کہ حوامی میں سباہ میں یہ ایک تو اس دعوے کے گرد دلائل اور یہ شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں دوسرا ان سورتوں میں کہ قرآن مجید کی ترغیب یہ بڑی تاکید کے ساتھ دی گئی ہے سورہ فصلت اور اس صورت کا نام بھی فصلت ہے کیونکہ یہ ابتدائی آیتوں میں آیت نمبر تین میں قرآن کی صفت کے طور پہ یہ لفظ یہ آیا ہے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی ترغیب یہ بڑے شد و کے ساتھ دی گئی ہے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنزیل مینرحمان الرحیم یہاں پہ قرآن مجید کی سات صفات ذکر کی گئی ہے کہ قرآن کی سات صفات یہ ذکر کی گئی ہے پہلی صفت تنزیل دوسری صفت اور قرآن کی سند بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ تنزیل ہے یہ اتاری گئی کتاب ہے کس ذات کی جانب سے من رحمان الرحیم وہ ذات جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے اور اس کی بے پایا رحمتوں میں جو سب سے بڑی رحمت ہے اپنے بندوں پر وہ انہیں قرآن بھیجنا ہے اور انہیں قرآن کی تعلیم دینا ہے جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے الرحمان عام مہربان ذات اور اس کی مہربانی کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے علم قرآن کہ اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی اپنے بندوں کو یہ اس کی رحمانیت کی سب سے بڑی نشانی ہے خلق الانسان حالان حالانکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ الرحمن عام مہربان ذات کہ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو اور علم قرآن انسان کی پیدائش کے بعد اسے قرآن کی تعلیم دی ہے چاہیے تو یہ تھا لیکن کہ قرآن کی تعلیم کو انسان کی تخلیق پر مقدم کیا گیا ہے وجہ یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کا درجہ بتانے کے لیے قرآن کا اہتمام کرنے کے لیے کہ انسان وہی انسان ہے کہ جسے قرآن کی تعلیم دی جائے ورنہ تو وہ دو پاؤں کا حیوان ہے حیوان میں اور پھر انسان میں فرق کیا ہے فرق تو ان میں یہی ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم سے بہرور ہے اور اگر قرآن نہیں ہے تو پھر یہ انسان نہیں بلکہ یہ بھی وہی حیوان ہے لیکن صرف دو پاؤں کا حیوان تنظیم من الرحمان الرحیم ایک صفت قرآن کی کہ اتارنا ہے اس کتاب کا اتاری گئی ہے یہ کتاب من الرحمان الرحیم اس عام مہربان ذات کی طرف سے الرحیم اور خاص مہروبان ذات اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر قرآن جیسی عظیم شان کتاب بھیجی ہے بندہ اگر قرآن سے صرف قرآن کی عظمت پر یہ دلائل یہ جمع کرے تو قرآن نے خود اپنی اتنی تعریف کی ہے اور قرآن نے خود اپنی اتنی صفات اور اتنی ترغیب دی ہے کہ انسانوں پر یہ افسوس آتا ہے کہ آج کا مسلمان یہ قرآن سے اتنا غافل کیوں ہے وجہ یہ کہ اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے اسے خود بخود یہ سمجھ آ جاتا کہ قرآن کی یہ ترغیب قرآن کو سمجھنے کی یہ تاکیب یہ مولویوں کی اپنی خود ساختہ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ قرآن نے خود اتنی تاکید کی ہے سریحانی مومن کے آغاز میں وہاں پہ بھی یہی تھا یہ آیت نمبر سات میں فرشتے وہ حاملین عرش وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں اور وہ بھی اس قرآن پر ایمان دلاتے ہیں ایمان والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب بنا ہمارے رب تو ہر ایک چیز کو رحمت کے اعتبار اور علم کے اعتبار سے پہنچا ہوا ہے تو اے ہمارے رب ایمان والوں کو بخش دے جو تیری کتاب کی تابے کرتے ہیں تو گزشتہ صورت میں فرشتوں کی وہ دعائیں وہ ذکر کی گئی تھی اور یہاں پہ اس صورت میں یہ رحمان اور رحیم کی جانب اس ذات کی جانب سے یہ تنظیل ہے اور اتاری گئی کتاب ہے تنزیل من میں الرحیم اتارنا ہے اس کتاب کا عام مہربان ذات کی طرف سے الرحیم اور خاص مہربان قرآن کا بیان یہ عام ہے لیکن پھر جس کے دل میں انابت ہو جس کے دل میں تڑپ ہو تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے اور ان پر خاص مہربانی ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کو بیٹھنے کی توفیق دی ہے اور ہمیں بھی اپنی کتاب سے چند کلمات یہ سمجھائے ہیں اور چند کلمات کو سمجھنے کی توفیق دی ہے تنظیم رحمان الرحیم اتارنا ہے اس کتاب کا عام مہروبان ذات کی طرف سے اور خاص مہروبان سور آراف میں ابلیس نے کہا تھا جب سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا تھا اور قسم کھائی تھی لاکھم سرا تکل مستقیم کہ میں ان اس آدم کی اولاد کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا سولہ سترہ میں پیچھے کی طرف سے آؤں گا دائیں جانے بائیں جانے ہر جانے سے آؤں گا لیکن انہیں تیری کتاب کے لیے نہیں چھوڑوں گا ابن عباس کا قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ من فوقهم کہ میں اوپر کی جانب سے بھی آؤں گا ابن عباس نے اور وہ قرآن کا بہت بھلا عالم ہے کہ یہ چاروں جوانب تو ذکر کیے لیکن اوپر کی جانب ذکر نہیں کی وجہ یہ لئن الرحمت تنزل من فوقهم کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت یہ برستی ہے اور ابلیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تنزیل ہم من الرحمان الرحیم سید مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشدما قوم فی بیت من بیوت اللہ يتلون کتاب اللہ ويتدارسونه بينهم یہ اللہ کے بندوں میں سے چند بندے وہ اللہ کے گھروں میں ایک گھر میں وہ جمع ہوتے ہیں کیا کس کام کے لیے کتاب اللہ, بینہم. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اور آپس میں تدریس کرنے کے لیے انہیں اللہ چار نعمتیں دیتا ہے اللہ نزلہ تعلیم مسکینہ ان پر اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتی ہے آج قرآن کے بغیر زندگی پریشان ہے لوگوں کے پاس مال اور دولت ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے وجہ یہ کہ سکون کی کتاب اطمینان کی کتاب سے وہ ہٹے ہوئے ہیں دوسری نعمت وہ حفت ہوم کا فرشتوں نے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپا ہوتا ہے تیسری نعمت وہ غشیت ہوم اور انہیں اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت میں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور چوتی نعمت وزک رحم اللہ منائندہ اور ان لوگوں کا ذکر اللہ عرش کے قریب ان مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں کہ یہ ہے میرے وہ بندے اور میری کتاب کا میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں ایک پڑھا رہا ہے اور اور سن رہے ہیں اور پھر حدیث میں آخری جملہ یہ آتا ہے وہ من بک ابھی آمل ہوں لم یوسر ابھی نصب اور جو اپنے عمل کے بلبوتے پر پیچھے رہا اسے اس کا نصب وہ آگے نہیں کر سکتا مطلب یہ کہ اگر تم نے اللہ کے دربار میں آگے بڑھنا ہے تو قرآن کے قریب آنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے کیونکہ اگر قرآن کے ذریعے قرآن کو اپنائے بغیر تم پیچھے رہ گئے تو یاد رکھو تم کتنے بڑے پیر کی اولاد ہو بڑے مولوی کی اولاد ہو سید ہو جو بھی ہو ہو, ہو تمہارا نصب تمہیں آگے نہیں کر سکتا بلکہ اگر آگے کرے گا اللہ کے دربار میں تو وہ اللہ کی کتاب ہے من الرحیم. عام ذات اور خاص مہربان ذات کہ کاش کہ ہم قرآن کی اہمیت اور قرآن کی یہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر سکتے ہوتے اور لوگوں کے سامنے اس کی آزمت اور اس کی تاکید اور اس کی اہمیت یہ بیان کر سکتے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا افسوس یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو پیغمبروں کا وارث کہلوانے والے کہ ہم پیغمبروں کے وارث ہیں لیکن ان کے منہ قرآن کی آزمت قرآن کی اہمیت کبھی ان کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں گے ممبر پر تو آپ زکوۃ کے مسائل سن لیں گے فضیے اور صدق فطر کے مسائل تو سن لیں گے عید الاضحیٰ میں قربانی کے مسائل پہ تو وہ تکتے نہیں ہیں لیکن اگر ان کی زبان تھکتی ہے اور ان کی زبان پر نہیں آتا تو اللہ کی کتاب اس کی اہمیت بیان نہیں کرتے لوگوں کو بھی گناہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اللہ کی کتاب کی عظمت اور اللہ کی کتاب کی اہمیت کیوں بیان نہیں کرتے لیکن دونوں جانے سے وہ ظلمت ہے اور اندھیرا ہے ایک صفت قرآن کی تنزیل اب دوسری صفت کتاب یہ عظیم و شان کتاب اور نکرہ یہ کبھی تنقیر کے لیے آتا ہے عموم کے لیے لیکن یہاں پہ تفخیم اور تعظیم کے لیے کتاب ان یہ عظیم الشان کتاب فصل آیات واضح کی گئی ہے اس کی آیتیں جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ جو کہتے ہیں قرآن کے لیے سولہ علوم ضروری ہیں اور پھر بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے جیسے مثلا لوگ فضائل اعمال کو پیش کرتے ہیں کہ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کے لیے سولہ علوم ضروری ہیں تو اگر ان سولہ علوم کو اس دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن کے قریب نہیں آنا تو یاد رکھے فضائل اعمال پھر قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ولقد یسر القرآن ذکری فہل میں مدکر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسان کیا ہے میں ہے کوئی نصیحت لینے والا اور قرآن کے مقابلے میں کوئی شخص کوئی عالم وہ یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو یہ قرآن کے مقابلے میں اور اللہ کے مقابلے میں یہ کہی ہوئی بات ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جو اس کو قرآن کے مقابلے میں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں ان سے پوچھیں آپ نے اب تک کتنے علوم پڑھے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق قرآن سیکھنا ضروری ہے ان علوم کے بعد کتنے علوم اب تک پڑھے ہیں لیکن خود ایک تک نہیں پڑھا اور آپ کو بھی منع کریں گے کتاب انفت سے یہ عظیم شان کتاب واضح کی گئی ہے اس کی آیتیں بڑی واضح کتاب ہے بڑی واضح کتاب ہے لیکن لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے قرآن عربین قرآن عربی یہ کتاب ان کے لیے حال ہے یہ قرآن بھی اور عربین پھر قرآن کی صفت ہے قرآن اس حال میں کہ پڑھی جانے والی کتاب اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں یہ اگر کرا سے ہو بمانا پڑھی جانے والی مکرو یعنی پڑھی جانے والی کتاب وہ کتاب کہ جسے اللہ نے پڑھا ہے وہ کتاب جسے فرشتوں نے پڑھا ہے وہ کتاب جسے افضل الانبیاء نے پڑھا ہے اور وہ کتاب کہ جو تا قیامت پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن پڑھی جانے والی کتاب بدکسمتی سے آج لوگوں نے قرآن کو صرف کی کتاب بنا دیا ہے وہ جو سمجھنے والی کتاب تھی وہ پڑھی جانے والی کتاب نہ کہ الماری میں رکھی جانے والی کتاب عربی واضح زبان میں عربی کی واضح زبان میں اور یہ عربی پر یہ اللہ کا احسان ہے عربوں پر اللہ کا احسان ہے اور عربی زبان پر یہ اللہ کا احسان ہے یاد رکھیے عربی اللہ کی زبان نہیں ہے اچھا یہ اللہ زبانوں سے کیونکہ زبانیں مخلوق ہیں اور یہ اللہ زبانوں سے ماورا ہے عربی اللہ کی زبان نہیں ہے لیکن اپنے کلام کو ایک زبان میں اللہ نے بھیجنا ہوتا تو یہ عربوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو عربی کا جامع پہنایا ہے اور عربی یہ تمام زبانوں میں ایک واضح زبان ہے پیغمبر بھی عربی تھے عربین عربی کی واضح زبان میں لے يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے یہ عالمون کہ جو جانتے ہیں اللہ کی کتاب کی قدر و منزلت جو لوگ اللہ کی کتاب کی قدر و منزلت جانتے ہیں تو قرآن اللہ نے ان کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے اور جو قرآن کی قدر و منزلت نہیں سمجھتے وہ قرآن کی قدر اور قرآن کی عظمت کو وہ کیا سمجھیں تو تنزیل ان ایک صفت کتاب ان دوسری صفت فلت آیات یہ تیسری صفت قرآن چوتھی صفت عربی پانچویں صفت اور اب چھٹی اور ساتویں صفت بشیر و نذیرہ خوشخبری دینے والی اور خوشخبری سنانے والی کتاب ماننے والوں کو نظیرن اور ڈرانے والی کتاب نہ ماننے والوں کو جنہوں نے مانا انہیں خوشخبری دیتی ہے اور جنہوں نے نہ مانا انہیں ڈراتی ہے کہ تمہارا انجام دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے اور یہی دو صفات یہ قرآن مبلغ قرآن کی بھی ذکر کرتا ہے کہ آپ بشیر اور نذیر تب بنیں گے جب بشیر اور نذیر کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا پیغمبر بشیر اور نذیر ہے تو وہ قرآن کی ان صفات کی وجہ سے کہ قرآن کی یہ صفات ہیں اسی لیے پیغمبر کی صفت اگر دای آتی ہے تو دعوت کیا ہے دعوت کی چیز وہ قرآن ہے پیغمبر کی صفت اگر وہ روف اور رحیم آتا ہے تو وجہ یہ کہ رحمت کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے پیغمبر کی صفت اگر مبلغ آتی ہے تو وجہ یہ کہ تبلیغ کی کتاب یہ ہے بشیرہ صفات تو وہ اختیار کی جائیں اور قرآن اسے ہاتھ تک نہ لگایا جائے یہ قرآن کے برعکس ہے بشیرا و نظیرہ خوشخبری سنانے والی کتاب ماننے والوں کو و اور یہ بھی اسی کتاب اس اس کے حال ہیں یعنی اس حال میں کہ خوشخبری سنانے والی کتاب ماننے والوں کو نظیرن اور اس حال میں کہ ڈرانے والی کتاب نہ ماننے والوں کو فہر فروحم دیا جاتا ہے مزین کو اور اس میں تسلی دی جاتی ہے مبلغ کو بھی کہ قرآن عظیم شان کتاب رحمان اور رحیم کی جانب سے اتاری جانے والی کتاب مخلوق پر اس کی جانب سے رحم کا ایک شاہکار ہے قرآن ہے پڑھی جانے والی کتاب عربی کی واضح زبان میں بشیر اور نذیر ہے تو کیا سب لوگوں نے مانا سب لوگ تو کیا اکثریت اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں اور اکثریت اس کتاب سے احراض کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت کے پیچھے جاؤ اکثریت قرآن تو ان کی مذمت کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے ایک روایت میں آتا ہے اتباو فقل حق کا وحدك ایک جگہ پہ حدیث میں آتا ہے اتب اسواد العظم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے گروہ کی تابداری کرو عبدال مسعود میں اس روایت کی وضاحت یوں کی ہے کہ سواد اعظم سے مراد بڑے گروہ کی تابےداری سے مراد یہ نہیں کہ جو لوگ عادد کے اعتبار سے وہ زیادہ ہوں بلکہ بڑے گروہ کی تابیداری سے مراد کیا ہے کہ حق کی تابداری کرو جس راہ پہ پیغمبر چلے ہیں اس زمانے میں لوگوں کی اکثریت مراد نہیں ہے کہ جو لوگ ظاہری تعداد میں وہ زیادہ ہوں ظاہری تعداد میں لوگ شرک کے راستے کو اپنائے ہوئے ہوں گے تو کیا وہ دلیل ہوگی زیادہ تر لوگوں نے بدعت اختیار کیے ہوں گے تو کیا وہ حق کی نشانی ہوگی ہرگز ایسا نہیں ہے اس بڑے گروہ کی تابداری کرو جو پیغمبروں کا راستہ ہے صحاب کرام کا راستہ ہے جو ائمہ اور محدسین اور فکاہ کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرو عبداللہ بن مسعود نے اسی وجہ سے اس کی وضاحت کی ہے اتبع ما وافق الحق و كنت وحدك حق کی تابداری کرو اگرچہ تم اکیلے ہی اپنے زمانے میں کیوں نہ ہو لیکن حق کے پیچھے چلنا ہے اگرچہ تمہارا پورا خاندان وہ تمہاری مخالفت میں کھڑا ہو اگرچہ پورا علاقہ تمہاری مخالفت میں کھڑا ہو لیکن تم نے دلیل کے پیچھے چلنا ہے اور حق کی تابداری کرنی ہے روگردانی کی اکثریت ان لوگوں کی فہم لائےسمعون تو وہ نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو دو مطلب ہیں فہم لا معون بس وہ نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو تو جب اللہ کی کتاب کو سنتے تک نہیں ہے قرآن میں تدبر وہ کہاں کریں گے یعنی تدبر کے لیے ابتدائی راستہ تو یہ ہے کہ قرآن تو بندہ سنے جب ایک بندہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کتاب کو کہ وہ تدبر اور غور اور فکر کرنا ہے تو تدبر وہ تو دور کی بات ہے یہ تو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے ایسا اراض کیے ہوئے ہیں قرآن سے ایسی روگردانی کی ہے قرآن سے فهم لا بس یہ نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو چھی جائے کہ تدبر کرنا تدبر تو بڑی دور کی بات ہے یا دوسرا مانا بظاہر یہ مورزین قرآن ابو جہل اسی طرح اتبا شہبہ اور آج کے دور میں قرآن کو نہ سننے والے یا قرآن جن پر پیش کیا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کو سنو تو بظاہر تو قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ اراز کرتے ہیں اصل میں فہم لا اسمعون سما بمانے قبول کرنا جیسے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدا تو وہاں پہ سما بمانے اجابت کے بمانے قبول کرنے کے سمع اللہ لمن حمیدا اگر تم یہ مانا کرتے ہو کہ سنتا ہے اللہ ان کی کہ جو اللہ کی حمد کہیں تو کیا اللہ ان کی نہیں سنتا کہ جو اللہ کی حمد نہیں کہتا کیا کہ اللہ ان سے بہرا ہے نعوذ اللہ نہیں بلکہ وہاں پہ سمع بمانے قبول کرنے کے کہ اللہ قبول کرتا ہے ان سے جو اللہ کی تعریف کریں اور جو اللہ کی تعریف نہیں کرتے ان سے اللہ کیا قبول کریں گے فہم لا اس بس یہ لوگ یہ نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو سنتے تو ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ شر کی کتاب ہے یہ اختلاف کی کتاب ہے اور اس میں جوڑ نہیں ہے بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں قرآن قبول نہیں کرتے تو, لا تو قرآن مجید کی سات یہ ذکر کی گئی انشاءاللہ کل کے درس میں یہ پہلا شبہ یہ پڑھیں گے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنظیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا عام مہربان ذات کی طرف سے الرحیم خاص مہربان ذات کی جانب سے کتاب الیہ عظیم شان کتاب فصصلت آیا تو ہو واضح واضح کی گئی ہیں اس کی آیتیں تفصیل ہم کہتے بھی ہیں اپنی زبان میں بھی کہ اس کی تفصیل کیا ہے فصلت فصل و فصل تفصیل مطلب یہ کہ کسی چیز کو واضح طور پر بیان کرنا فصلت آیات ہو واضح کی گئی ہیں اس کی آیتیں قرآن پڑھی جانے والی کتاب اس حال میں کہ پڑھی جانے والی کتاب عربین عربی کی واضح زبان میں اس قوم کے لیے کہ جو جانتے ہیں اللہ کی کتاب کی قدر و منزلت بشیرن اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ماننے والوں کو اور ڈرانے والی کتاب نہ ماننے والوں کو فعار سرو پس پسرو گردانی کی اعراض کیا اکثریت ان لوگوں کی فہم لا معاون بس قبول نہیں کرتے اللہ کی کتاب کو اگرچہ بظاہر سنتے ہیں لیکن قرآن سے جو اصل مقصد ہے وہ اس سے اس کو ماننا ہے اس کی پیروی کرنی ہے وہ نہیں کرتے تو جب پیروی نہیں کرتے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے اور یا فہم لا معاون بس یہ نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو تدبر کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے واخر تاوانہ الحمد اللہ رب العالمین